تمہارا مسلح خالی اب تو ہمارا نہیں گیا میں تمہارا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 Ya Allah binna wa Allahu kullu hal wa kullu amr Ya Allah binna wa Allahu fi ta'atika wa nasta'inuka يا <laughs> خوفي Allah <laughs> Allah Allah ان د بڑا نام بہت امستا ہے بہت نسا پھر ورعوذ بالله من شعور المنسينا ومن سجد عمادنا من هده الله فلا أحكيلا له ومن يدره فلا هادي له وأشهد أن لا الله وأشهد أن محمد الحبط هو رسوله أم عباد فأوذ بالله استمع لليمه للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلطكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها محترم حضرات دینی بھائی اور دوستو ہم نے آپ کے سامنے شر آراف کی حکایت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا سا موضوع ہے ایک سب سے بڑی نعمت جو ہے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ایک انسان کو ام و امان اور اپنے گھر میں سکون کی زندگی نصیب ہو اہل ویال ماں باپ کی طرف سے بیوی بچوں کی طرف سے شوہر کی طرف سے انسان کو اپنے گھر میں سکون راحت اور دل کے اندر ایک قسم کی تمانینیت موجود ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے نبی علیہ نے ساتھ نمایا من اسبہ مام صرف ہی سب جس شخص کو تین نعمتیں مل جائیں امن و امان سکون راحت کی زندگی ہو ضرورت گھر کے لیے روٹی روٹی کا انتظام ہو اللہ رب العالمین نے جس کو اس قسم کی نعمتیں دیا سمجھ جاؤ کہ ساری دنیا اس کے پاس موجود ہے اللہ رب العالمین نے سکون اور راحت گھر میں ہماری خوشگوار دن اور ہمارے فیملی کے سارے مسائل اچھے کیسے گزرے ام امان سکون راحت کے ساتھ اس کے لیے مختلف اسباب اللہ تعالی نے بنائے ہیں سب سے پہلا سبب ہے دوستو دین اسلام دین رحمت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کو رحمت بنایا نبی کو رحمت بنایا اب اگر کوئی انسان اللہ تعالی کی طاق و نابرداری قرآن پر عمل کرے حدیث پر عمل کرے سنت کے مطابق زندگی گزارے شریعت کو اپنا لے تو اسے امن عم و امان دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ نے کہلے کے اندر فرمایا سال ہمات جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت ایمان کے ساتھ عمل اگر اس نے اپنایا اور, اپنایا اور اپنا اپنے اندر دین اور شریعت طبقہ پیدا کیا اللہ فرماتے ہیں ضرور بے ضرور اسے دنیا میں امن امان سکون راحت اور خوشگوار زندگی عطا کرے گی یہ اللہ رب حربامین کا وعدہ ہے آج بے دینی کا آج ہمارے گھروں سے جو سکون ختم ہے دوستوں اس کا بہت, بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج دنیا کی ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں لیکن ہمارے اور ہمارے اہل ویال کے اہل ویال کے امن دین اور اسلام بھی موجود ہے ہم نے دین و اسلاموں کو سوڑا ہر قسم کی بدبتی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی دوستو ایمان اور علاوہ صالح اگر اسلام و شریف کی پابندی ہمارے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ پورا سکون اور امن ومان کی زندگی ہمیں ادا کر دے نمبر ش... نمبر دو انسان کو چاہیے کہ میاں بیوی جو آپس میں ہے گھر کے اندر ایمان الحال کے بعد میاں ماں باپ جو میاں بی, بی ہوتے ہیں ان کا دین دہ ہونا بہت ضروری ہے انہیں شریعتی پابندی کرنی چاہیے آپ اپنے پر رحم کریں بچے وہی دیکھتے ہیں جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور اللہ رب وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے انداز میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کی غلطیوں کی سزا اللہ یہ دیکھے کہ ان کی اولاد نہ فرمائے اور آوارا نکل جائے یہ بھی اللہ رب اللہ عذاب میں سے ایک آزاد ہے اسی لیے میاں بیوی گھر جو چمکے دار ہیں جو کہا جاتا ہے اس زندگی کے دو پہلے ہیں ان دونوں کو اپنی اس کرنا بہت ہی ضروری ہے اسی لیے الحرب العالمی نے بیان فرمایا ہم نے امامان و سکون کے لیے یہ جوڑے پیدا کیے ہیں سورت رو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحرا تحقین لٹل گرو ہم نے انسان اپنے صدر و کرم سے انسان کے نقش سے انسان کا جوڑا ہم نے پیدا کیا ہے یشکر تاکہ اس کے گھر کے سکون مل رہی ہے تاکہ سکون حاصل ہو انسان اگر شادی کے وقت سے دین لے شوہر بھی دیندار ہو بیوی بھی دیندار ہو اگر یہ دونوں دیندار ہیں تو ایک دوسرے کے سکون اور آحت کا ذریعہ بنے گی رب العالمین نے اس لیے دین دار بیوی اور دیندار لڑکے کو اس رشتے میں پسند کرنے اور اختیار کرنے کی تاکیف کی ہے ہر سر وغیرہ دین کرے رقیہ تھا آپ کے مردموں میں دین دار عورت میں جائے تو کبھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا دین یہ دین والی عورت آئے گی یہی تیری دنیا میں امن و امان سکون اور آفر میں کامیابی کا سڑک بنے گی اللہ تعالیٰ نے ان بات عمل کرنے کی فرمائے نمبر تین امن و امان اور اگر ہم چاہیں سکون ہمارے گھر میں پیدا ہو تو بہت ضرور ہے دوستوں میاں بی بی جو ہے گھر کے اندھر. یہ ایک دوسرے کے مقدم ہوں ایک دوسرے کا اچھا رکھنے والے ہوں ایک دوسرے کے اچھے کاموں کو سراہنے والا ہو چاہے سہوز ہو یا بیوی ایک دوسرے کی خوبیاں خوبیوں پر نگاہ رکھے اور ایک دوسرے کے احسانات اور ان کی اچھائی اور ان کے کاموں کو اس کا شکر گزاری کرے اگر انسان ایک انسان جب تک انسان کا شکر نہیں ادا کرتا جب تک انسان الگ انسان کا شکر نہیں ادا کرتا تب تک, تک بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتا جن شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے دیندار بیوی دی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اور اس بیوی کے اچھے کاموں پر اچھے کاموں پر اس کا, اس کا شکر ادا کیا جائے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اسی طرح سے جس عورت کو اللہ نے اپنے پدو کرم سے دین دار باخلا شریعت کامن اس نے شروع والا شہر ادا کیا ہے دیوی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں دیندار شوہر ادا کیا اور ہر اچھے کام میں ہر اچھے معاملے میں اور شوہر کی شکر گزار ہو جان اس کی ہم اس افزائی کرے اور اس کا تفام کرے اللہ اسے اللہ تر تحساخ ہمارا خیر حکم خیر حکم لے رہا نہیں ہمارا لے رہا نہیں تم یہ سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو اور الحمدللہ وانا للہ وہ آنا خیر آج میں تمام شخص سے زیادہ اپنے ہلو اور اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوں اسی لیے دوستوں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا نصیب کیا ہے تو ایک دوسرے کی قدر کریں اس عزت کریں ان کی اچھے کاموں میں شانتیں اور ان کی صلاح کریں اور ان کی کریں اور اچھے معاملے میں ان کی تعریف اور حوصلہ زاری کر کے ان کے اندر مزید نیک کامال کرنے اور اچھے بننے کا شوق و جلدا پیدا کر یہ انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے خیر اکن خیر رکم لیا معانا خیر رکن لیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر اور مقام کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق سے کھمائی ابو لوگوں کو پنجنگ میں محتور ہوئی رہی ارح دیہیلافاسل منرائے با دھی اما تھا محترم بھائی اور دوستو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں سکون ہو امن و امان ہو راحت کی زندگی نصیب ہو تو تیسری چیز یہ ہے آپ کو در گزر کرنا شوہر ہو یا بیوی بی آدم کا پتلا ہر آدم کی اولاد ہے مچی کا پتلا ہے آدم وہ نہ آپ نے ساتھ میں بنی آدم تم نے سب انسان تھتا ہے جب آپ گلتی سکتی نہیں ہے Did you get it? Yes. بھر آدمی نے قصور بیان کیا ہے کہ جب بھی میاں دیجیے اگر چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھر کا ماحول شکر و سکون کا راحت کا اطمینان کا بنانا ہیں تو یہاں کر تم نے قصور بیان کے سامان وہ آشرو اپنی عادتوں کے ساتھ اچھی معاشرت بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو اور یاد رکھو فہم کرے گمو ہن سی انتک رہو شیئن کا فیم کا سیرم اگر تمہیں اگر عورت شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی کے اندر پچاسوں خوبیاں ہیں اور چند خامیہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس شوہر پچاس خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے چند کو پہلو کو نظر انداز کرے معاف کرے اور اچھی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سیر و برکت اس جوڑے اس بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گے تم نے صبر کیا بیوی کے چند خلطوں کو معاف کیا برگر کیا سبر کرتے ہو اس کی جناب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت اولاد میں آپ کے, کے مار میں آپ کے کاروبار میں اگر چند باتوں کو ناپسند کرتے ہو ان کو سرگزر کیا تو اللہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت اس کے اندر پیدا کر دے گا نمبر چار میرے سہیوگ گھر میں جب تین آ جائے تین آدمی ابھی بھی آ جائیں ایک دوسرے کا خدا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے